باللہ من بِسْمِ من مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيهِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الصَّدَقَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْتَنَ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَكْتَ عَمَلُ الْخَضَائِسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوِّن فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو مقدس سرزمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا تمام جہان والوں میں ہجرت کا حکم دے کے نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اسحاق اور پھر پوتا بھی عطا کر دیا یعقوب علیہ السلام یہ سارے ہمارے نیک بندے تھے ہم نے ان کو امام بنایا یہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ذریعے ہم نے ان کو حکم دیا اچھے کام کرنے کا نماز قہم کرنے کا زکوٰۃ دینے کا یہ نیک لوگ تھے اور لوۃ علیہ السلام ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا اور نجات دی پھر اس کریے سے جس کے رہنے والے بڑے گندے عمل کرتے تھے اور بلا شبہ یہ قوم بڑی گناہگار قوم تھی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے رحمت میں داخل کیا لوت علیہ السلام کو اور یہ نیک لوگوں میں سے تھے کل میں بات کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں جب نمرود کے ساتھ حالات گڑبڑ ہو گئے انہوں نے آگ میں بھی ڈال دیا آجما لیا سب کو کہ ابراہیم علیہ السلام بعض نہیں آ رہے تو اس آگ کے منظر کو دیکھ کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کیا تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا کہ نمرود مارے گا لیکن دو بندوں نے ایمان اپنا ظاہر کیا اور وہ ان کے دونوں چچا زاد بہن بھائی ہیں ایک حضرت لوت علیہ السلام ہیں اور لوت علیہ السلام کی بہن ہے دوسری حضرت سارہ یہ دونوں آران کے بیٹے ہیں اور حران تارہ کے بیٹے ہیں اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ دونوں بھائی ہیں جب یہ شام کی طرف آ رہے ہیں لوت علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن بھی ہے اور وہ نکاح میں آپ دے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سارا تو قوم سدوم جو آپ اس وقت اردن کے ساتھ رہ چائے بحر میت یہ یہاں پر آباد تھی حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یہ گندے کام کرتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں سدوم بستی جو ہے مرکز ہے اور اس کے ساتھ چھ بستیاں, بستیاں اور بھی ہیں یہ ان پر جو عذاب آیا کچھ عرصے تک طلح علیہ السلام سمجھاتے رہے پھر ان پر عذاب آیا اور یہ بستی کو الٹ دیا گیا یہ باہر میت پہلے باہر میت نہیں تھا عذاب کے بعد اس کے اندر ایسے زہریلے اثرات آئے کہ کوئی مچھلی بھی دوسری طرف سے یہاں آ جائے تو وہ مر جاتی ہے دوستو عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا اس علاقے آیا پر یہ سدون وغیرہ عرب کا علاقہ ہے یہ تو جیسے ہم عمان سے جاتے ہیں یا تو آگے بورڈ لگا ہوا آتا ہے کہ آپ سطح زمین سے اتنا اور نیچے جا رہے ہیں اور اتنا نیچے جا رہے ہیں جب قوم صدوم کی بستی پر پہنچتے ہیں تو کئی سو فٹ سطح زمین سے نیچے جا چکے ہیں کہ وہ الٹ دی گئی تھی بستی تو وہ سطح زمین سے نیچے یہ تو بات اس وقت کے لحاظ سے ہے لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے قوم لوت پر عذاب آیا آج وہاں پر یہی گناہ ہو رہا ہے بڑی بڑی ہوٹلیں یورپ نے بنائی اور یوں کیا اور یوں کیا اس میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی اور فلان اور دمکان اور شیخ صاحب یہ سمجھتے ہیں ہمارا تو کاروبار ہے جی ہم نے تو ہوٹلیں کرائے پر دینی ہے دنیا جو کرے کرے جیسے جی دبئی کے اندر ہے یہی عذاب ہے آپ کو میں کس سے سنا چکا ہوں موسی علیہ السلام کی قوم میں علیہ السلام ساتھ تھے یا یوشا نون تھے دونوں روایت روایتیں ایک مجاہد سے غلطی ہوئی تھی جو بلندہ نے ان کو کہا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں ادھر بھیج دو ایک مجاہد سے گندا کام ہو گیا تھا اور فتح پیغمبر کے وجود باسعود ہونے کے باوجود فتح نہیں تو جب پورے خطے ہی اسلام کے یہ کرنے لگ جائے تو وہاں پر جو ایک بادشاہ تھا جو بھی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی تو اس کو وہ اپنے قبضے میں لیتا تھا, ملیتا تھا. ابراہی... ابراہیم علیہ السلام نے جب حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ جب وہ اس بادشاہ کو یہ پتا چلے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی زیراہ میں محرم ہے تو پھر اس کی طرف دسترازی نہیں کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم سارا کو یہ سمجھایا کہ ہم دونوں ساتھ ہوئے تو پھر تو میں بتاؤں گا کہ میری بہن ہے اور بال فرض ہم جدا ہو گئے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ میرا بھائی ہم بہن بھائی ہیں اور ہم اسلامی لحاظ سے بہن بھائی ہیں یہ نیت آپ نے کرنی یہ چار مقامات ہیں جن مقامات میں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا ہے توریہ کہتے ہیں کہ مخاطب کچھ اور سمجھے اور اس بندے کی متکلم کی نیت کچھ اور ہے اور حالات کے پیش نظر ایسی صورت میں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہے اور اکیلا ہے آدمی تو ایسی بات کرنا جائز ہے ایک یہ بات ہے جہاں پر انہوں نے اپنی بیگم کو اپنی بہن کہا اور مراد یہ جی تھی کہ اسلامی بہن ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں سب مسلمان بہن بھائی ہیں دوسری بات دوسری کہ جب وہ واپس آئے تھے تو دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں بڑے بت کے گردن پر کلہاری ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں انہوں نے کہا کبھی ان میں سے جو بڑا, بڑا ہے اس سے پوچھ رہے لیں آپ لوگ یہ صحیح سالم ہے نا <سد> ان میں سے جو بڑا جو ہے بڑا ان سے پوچھ لیں تو جو جو ان میں سے جو بڑا ہے انہوں نے وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا بڑا ہے ہے اور ان میں سے بڑا جو تو بڑا میں بڑا, بڑا ہوں صحیح طریقے سے پوچھو پھر یعنی یہ ایک تنزیہ کلام ان کے اوپر جو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہوا یہ گول گول بات تھی ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ تو نہیں بولتے لیکن ان سے کہلانا چاہتے تھے کہ یہ نہیں بولتے تیسری بار, تیسری بار جب یہ لوگ میلے کی طرف جب جا جب رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس عرس میں شریک ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم جس کو قرآن نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو بیمار تو نہیں تھے زہری اعتبار سے تو بیمار نہیں تھے تو مراد یہ لیا ہے کہ میں روحانی اعتبار سے تمہارے شرک کے لحاظ سے بیمار ہوں انہوں نے زہری بیماری سمجھی انہوں نے روحانی بیماری لی اس کو تو یہ کہتے تین باتیں چوتھی بات چوتھی بات ساتویں پارے میں قرآن مجید نے حضرت ابراہیم بر علیہ السلام کے ایک سمجھانے کا پورا ایک طریقہ نقل کیا ہے کہ جب چاند سامنے جب آیا انال کمر تو کہا یہ میرا رب ہے جب چاند ہٹ گیا تو کہا جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہے جب ستارے آئے تو کہا یہ رب ہے تو کہا یہ تو رب نہیں ہے قال قال اکبر انی تو شریک جب سورج نکلا کہا یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے بہت روشن ہے جب سورج شام کو ختم ہو گیا تو کہا بھائی جو رب گم ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا میں تمہارے شرک سے اس طرح کی چیزوں سے بری ہوں کیونکہ اس وقت ایک thi, ایک thi, ایک قوم پرست thi, ایک پرست پرست تھی تھی تھی چاند ستارے پرستھی ان انسانوں کے رب کو بالفرض فرش کہا کہ یہ بالفرض میرا رب ہے تو جب چھپ گیا تو کہا کیسے رب ہے بات یہ ہے کہ اللہ اس بات کے اوپر ہو. جب آخرت کی بات ابھی کرتا ہوں کہ پوچھیں بن فرض, فرض غیر اللہ کو ابراہیم نے رب کیوں کہا بل, بل, بل فرض کر کے بھی غیر کو اپنے رب, رب ہونے کی رب طرف نسبت کیوں کی ہے کی کی کی کی جب آخرت میں امت پریشان ہوگی اور مختلف پیغمبروں کے پاس سفارش کے جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہ عذر کریں گے کہ میرے سے تین چار گول مول باتیں ہوئی ہیں جیسے انی شکیم کبھی رحم حاضہ یا میری وہ بہن ہے یا ہاذا اکبر اکبر جو رب کا ہے بل فرض ان باتوں کے بارے میں اگر پوچھو گی تو میرے لیے جواب مشکل ہے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں آپ کسی اور کے پاس جائیں ابراہیم علیہ السلام شام آزے اس بادشاہ نے اسی طرح کی ترتیب کی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا اور وہ اس کو شک ہو گیا کہ یہ نہیں ہے جب وہ لے کے کی گیا تو وہ بادشاہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی طرف جب دسترازی شروع کی تو وہ مفلوج ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اللہ نے بہرحال سارا منظر آگے جو ایجابات تھے وہ دور کر دیے بعد میں وہ بادشاہ بھی متاثر ہو گیا ٹھیک ہو گیا طےب ہونے لگ گیا اور کہنے لگا اور کہ میں اپنے پاس سے ایک ہدیہ آپ کو دیتا ہوں یہ یہاں پر آ کے نا یہودیوں نے ہمارے نبی کے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاجرہ بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سارا کو وہ لونڈی دی تھی لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کے شجر نصب میں سے ہیں یہ لونڈی نہیں تھی ہاجرہ یہ ویسے بادشاہ نے سارا کو بطور ہدیے کے یعنی خدمت کے ساتھ ایک خاتون دے دی حیرت سارا نے مناسب یہ سمجھا کہ اپنے پاس ایک نوجوان لڑکی کو رکھنے کا کیا فائدہ لہذا میں یہ لڑکی اپنے شوہر کو نکاح میں دے دیتی ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح گیا حضرت حاضر کی سارا کی عمر بڑی ہے ہاجرہ عمر میں چھوٹی ہیں اب السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں بچے کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ سے عطا کیا ہے اور حکم ہوا کہ آپ جاؤ اور ان کو حجاز مقدس میں چھوڑ کے جاؤ جو کے گزر چکا ہے زندگی میں شادی ہو گئی اور ان سے مل گیا ضرورت ہے پوتا انعام ہے ہم نے سب کو و اجل اللهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم في الخيرات اقاموا الصلاه و ادا الزكاه وكانوا لنا عابدين یہ سارے لوگ ابراہیم ہوں اسحاق ہوں لوط علیہ السلام ہوں یعقوب ہوں وغیرہ ان کے شجرہ نسب میں جو پیغمبر آئے یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہم نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ اچھے کام کیا کریں و اقاموا الصلاه نماز کی پابندی کریں دیکھو پیغمبروں کا حکم ہے دوستو و ادا الزکا اور زکات فرض ہے ادا کرنی ہے، و و لنا اور یہ میں پیغمبر بنا دیا تھا تو پھر گم ہوا کہ آپ ادھر ہی رک جائیں ان لوگوں کو میں ملوث تھے یہ عورت بھی اس طرح کی تھی جیسے اس علاقے میں اور لیڈروں کی بھی عورتیں جیسے بڑے مجاہد اعظم صاحب تھے یاسر عرفات صاحب ان کی بیگم بھی یہ مجھے احتیاط میں اور گھر میں یہودی ہے ادھر ساری جا کے بات بتا دی وہ مرزا اس کی مرزا الہی بخش جو نواسا کے پوتا تھا بہادر شاہ ظفر کا وہ دن کو مشورہ کرتا تھا بہادر شاہ ظفر آخری موکلیا کا بادشاہ کہ فوج کو یوں دینا ہے یوں ٹریننگ دینی ہے انگریز کے خلاف وہاں سے بھیجنا ہے یہ نوازا بادشاہ کا میٹنگ میں موجود ہے اور باہر نکل کے انگریز کو بتا دیتا کہ دادا یا نانا نے یہ مشورہ کیا ہے یہاں بھی یہی ہوا کہ لوت علیہ السلام ایک او ترتیب بناتے ہیں واضح نصیحت کی وغیرہ اور بیگم جا کے ان مخالفین کو بتا دیتی ہے پھر کے کیا اور ان رہے جب نہیں سمجھے وہ گندا کام کرتے تھے اور اتنا گندا کام کرتے تھے جانور بھی اس طرح کام نہیں کرتے لوگ بہت برے طرح کے گناہ گار تھے گناگار تو گناہ ہر کوئی ہوتا ہے بہت برے طرح وادہ رحمت نہ ہم نے لوت علیہ السلام کو اپنی خصوصی رحمت میں داخل کیا یعنی ان کو محفوظ کیا اور وہاں سے وہ بھی شام کی طرف چلے گئے ان من میں بلا شبہ یہ بھی لوگوں میں سے